وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أولا قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما؟ قال أربعون سنة متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنسى العليم الحكيم وصيكم منفسي بتقوى الله والسمع والطاعة رامی بھائیو عزیز اور دوستو سب سے پہلے میں خود اپنے آپ کو اور پھر آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وسیعت کرتا ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اے بارہ ہمارے اندر تقوی پیدا فرما دے ہمیں گناوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف سب کرنے کی توفیق قطع فرما میرے بھائی عزیز اور دوستوں آج مسجد افسا کے سلسلے میں لڑائی لڑی جا رہی ہے اور اسروئے زمین کی بدترین قوم جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے یا جن میں سے بعض کو ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا تھا هم ال... هم هم الطاغوت عن ان کی بدباشیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر سور اور طاغوت کی عبادت کرنے والا بنا دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے یا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان کا بڑا برا مقام ہے اولائک شرم مکانا اور اسی طرح سے راہ ہدایت سے سب سے زیادہ گمراہ سب سے زیادہ ہٹے ہوئے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے اوپر بری علیہم علم والمسکنہ کہ ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی اور مسکلت فقر و خاقہ ان کے اوپر مسلط کر دیا لیکن آج یہ لوگ اللہ کے گھر پر قبضہ جما رہے ہیں میرے بھائیو عزیز اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سرکشی کا ذکر زمین میں فساد پھیلانے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کے اندر فرمایا وق اسرائیل فل کتاب لطف صد الفل ارد مرتین ان کی تاریخ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ ہم نے بنی اسرائیل کی کتاب میں یہ بات لکھ دی تھی تورات کے اندر یہ بات مذکور ہو گئی ہو چکی تھی کہ تم لوگ زمین میں بڑے بڑے فساد دو بار پھیلاؤ گے خطرناک قسم کا فساد پھیلاؤ گے لتل اردم ون کبیرہ اور بڑی زیادتی اور بڑی بڑا ظلم مچاؤ گے زمین پر فیدا جا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ اِعْبَادًا لَنَا اُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانُ وَعَدًا مَفْعُولًا جب تم پہلی بار اس زمین میں فساد گے تو تمہیں سزا دینے کے لیے ہم طاقتور قوم کو تم پر مسلط کر دیں گے بنی اسرائیل کا فساد پہلی بار زمین میں عیسیٰ علیہ السلاط کی پیدائش سے 600 سو سال پہلے ہوا تھا اور انہوں نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا تھا اس سے بڑا فساد اور کون سا ہو سکتا ہے کہ عام لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو انہوں نے قتل کیا کے اندر بھی آتدرا ان اور بھی بہت سارے ان کے جرائم ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک مطالعہ نے ان کے اوپر بخت نثر کو یا مخت نصر کو مسلط کیا اور ان کے علاقوں میں ان کے شہروں میں گھس گئے اور یہ کہاں آباد ہوئے جا کر کے فلسطین اور بیت المقدس میں آباد ہوئے تھے تو اللہ تبارک مطالعہ نے ان کی ان کے فساد کی وجہ سے ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کر دیا اور اس نے ان کو بہت بری طرح سے تباہ و برباد کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی سزا ان کو عطا فرمائی فجاسو خلال دیار ان کے گھروں میں گھس گئے ان کو تہوالا اور برباد کر دیا وقا نو آدم مفرولہ یہ ان کی سرکشی ہوئی اور ان کو سزا ملی فإذا جاء بعض طيب وكان بعضا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وعمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نسيرا فإذا جاء بعض الآخرة ليصوب وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ولی تبر ال تبرا پھر جب انہوں نے دوبارہ سرکشی مچائی تباہی اور بربادی مچائی اور پھر بہت سارے انبیاء کو قتل کیا زکری علیہ السلاۃ السلام کو قتل کیا یا علیہ السلام کو علیہ السلام کو قتل کیا اور آپ قرآنی تاریخ سے واقف ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلاط والسلام کے قتل کی سازش رچی انہوں نے اور پورا پروگرام بنا لیا تھا انہوں نے کہ عیسی علیہ السلاط وسلام کو قتل کر ڈالے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ میں قتل ہوں وہ میں فلبو ہوں ان کے اس مکرے کو ان کے اس قید کو اللہ تبارک نے ناکام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قتل نہیں کر سکے اور نہ یہ سولی دے سکے یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ اسلام کو قتل کر دیا عیسائی کہتے ہیں نصارہ کہتے ہیں کہ عیسا علیہ السلام تو اسلام سولی پر چڑھ گئے دونوں کام نہیں ہوا نہ وہ قتل کیے گیا اور نہ وہ سولی پر چڑھائے گئے لیکن شب بہلا ہوں لیکن کیا ہوا کہ انہی میں سے اللہ تبارک مطالعہ نے ایک شخص کو عیسیٰ علیہ سلاط سلام کے مشابہ بنا دیا اور جب یہ لوگ آئے وقت کے حساب سے پلاننگ کے حساب سے تو دیکھا کہ ایک شخص عیسیٰ علیہ السلاط وسلام کا ہم شکل ہے اس نے کہا کہ میں تمہارا ہی آدمی ہوں اس نے کہا ان لوگوں نے کہا کہ جھوٹ بول اسی کو سولی پر تڑھا دیا اسی کو قتل کر دیا اور عیٰ علیہ السلاۃ والسلام برغفا اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسا علیہ السلاۃ والسلام کو اپنے پاس آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور قیامت کے قریب وہ آئیں گے اس کی تاریخ ان اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے رکھی جائے گی تو ان لوگوں کے سر اور فساد مچانے کی وجہ سے اللہ تبارک مطالعہ نے فرمایا پیدا جاخرہ جا مسجد کما داخلو ولی تبر تدبیر کہ جب دوبارہ انہوں نے شرح اور فقاد بچایا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر تاریخ میں آتا ہے کہ ٹیٹس نامی بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کیا عیسا علیہ السلاۃسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اور اس نے پھر ان کے ان کو تباہ و برباد کر دیا لیا سو حکم تاکہ ان کے چہروں کو سیاہ کر دے ان کے چہروں کو رسوا کر دے اور تاکہ وہ بیت المقدس میں مسجد اقسا میں گھس جائے ولید خرل مسجد کما دخل ہوا جیسا کہ پہلے یہ داخل ہو گئے تھے یعنی ان کی تباہی اور بربادی کی وجہ سے جیسا کہ پہلے ہوا تھا ولی و تبا ال اور تاکہ ان کو اچھی طرح سے تباہ و برباد کر دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا و جالنا جہنمن کا اللہ تعالی نے یہاں یہودیوں کو قیامت تک کے لیے دھمکی دی کیا فرمایا و ان تم اگر تم دوبارہ سرکسی کرو گے تو ہم ادنا تمہارے اوپر پھر کسی کو مسلط کریں گے جب جب تم تباہی بچاؤ گے تب تک تمہارے اوپر ہم دوسری قوموں کو مسلط کرتے رہیں گے میرے بھائی عزیز اور ساتھیو یہ ان کی خصلت ان کی صفت اور ان کی عادت ہے ان کے خمیر میں یہ چیز بچ چکی ہے یہ فسادی ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں تباہی اور بربادی آ رہی ہے ان میں سے اکثر جگہوں پر اکثر ملکوں میں انہیں کی انہیں کی مچائی ہوئی تباہی ہے انہیں کا بچھایا ہوا جال ہے آپ دیکھ لیں یہ یا ان کے یہ, یہ, یہ یہودی یا ان کے ہمنوا ان کا کلما پڑھنے والے ان کا کام کرنے والے ان کی نسل سے نکلنے والے جو آج رواسب ہیں ہاں آپ دیکھیں کہ اس لیے اسلامی تاریخ میں ان سے زیادہ کسی نے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو ان کی یہ تاریخ ہے اور آج جو ان کو قوت اور شوکت بظاہر حاصل ہے وہ دوسروں کے تعامل سے حاصل ہے یہ تو مسلمانوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالی نے جو فرمایا وہ ند تم ادنا اگر تم تباہی اور فساد مچاؤ گے تو ہم پھر تمہارے اوپر کسی کو مسلط کریں گے اور وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ قریب آنے والا ہے یہ نکالے گئے مدینہ سے یہ نکالے گئے خیبر سے یہ نکالے گئے جزیرہ عرب سے کیوں نکالے گئے اپنے شر اور فساد کی وجہ سے اپنی بدماشی اور شرارتوں کی وجہ سے اور اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ذلت مسلط ہے آج بھی ہم اور آپ یہ نہ سوچے ہم اور آپ یہ نہ سوچے کہ یہ سکون سے ہے ایک مسلمان ایک مسلمان اگر بیت المقدس کی حفاظت میں کام آتا ہے تو انشاءاللہ شاء تبارک مطالعہ اسے شہادت کا درجہ ملے گا لیکن اگر یہ مارے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ جاللہ جہن منیل ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے جہنم ان کو اپنے اندر قید کرنے والی ہے یہ جہنم رسید ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ جتنے سکون سے ان ساری پریشانیوں کے باوجود ان ساری تباہیوں کے باوجود ان ساری فسادات فسادات کے باوجود ایک مسلمان ان کے مقابلے میں پرسکون ہے اللہ پر اس کو بھروسہ ہے اللہ پر اطمینان ہے لیکن ان کو نہیں یہ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ دنیا ہی میں جو کچھ ہے لے آخرت میں ان کا کوئی نصیب نہیں کوئی حصہ نہیں ان کو پتا ہے بہت اچھی طرح معلوم ہے اور وہ وقت دور نہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ آخری وقت میں پھر اللہ تبارک تعالی اپنی سنت دہرائے گا اور قرب قیامت جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت پورے روئے زمین میں پوری روئے زمین میں عدل انصاف قائم ہوگا اور دجال کے قتل کیے جانے کے بعد دجال کا جب خروج ہوگا تو اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی نکلیں گے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دجال کا خروج اصفہان سے ہوگا یہودا نامی بستی سے ہوگا اور اصفہان کہاں ہے ایران میں کہاں ہے ایران میں اس کے ساتھ کتنے ہزار یہودی نکلیں گے ستر ہزار یہودی نکلیں گے اور پھر جب جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا اور کون کا قتل کرے گا یہ سال ہی سلام تو السلام اس کو کہاں قتل کریں گے بیت المقدس میں سفید منارے پر ایک مسجد کے قریب ان کا نظور ہوگا دبشت کے مشقی حصے میں اور دجال, دجال کو باب لدھ پر قتل کریں گے عیسی علیہ السلاۃ السلام اس کے پاس اس کے بعد یہودیوں پر تباہی اور بربادی آئے گی ایسی تباہی اور بربادی آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کو روئے زمین کی کوئی چیز پناہ نہیں دے گی یہاں تک کہ اگر یہودی یہودی اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوا ہوگا اپنی جان بچانے کے لیے تو پتھر بھی پکار کر کے اٹھے, گیا, اٹھے گا یا مسلم تعال ہونا یہودی فخل ہو کہ اے مسلمان یہاں یہاں پر ایک یہودی چھپا ہے اسے قتل کر دو لیکن ایک درخت ہے جو ان کو پناہ دے گا جو ان کو جگہ دے گا وہ کون سا درخت ہے غرقت کا درخت ہے اور آپ آج اسرائیل میں دیکھیں کہ غرقت کے درخت کی کاشتکاری اور پودکاری بہت ہو رہی ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر تباہی آئے گی ہمارے لیے فنا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایمان کی دولت انہیں نصیب نہیں ہوتی تو میرے بھائی آزیزوں اور ساتھیوں آج اس مسجد پر قبضہ کیا جا رہا ہے اس مسجد کو اس مسجد میں مسلمانوں کو داخلے سے روکا جا رہا ہے نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے جس مسجد کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی نے آج نہیں چودہ سو سال پہلے ہاں میراج کی رات ہی فرما دیا تھا اب یہ مسجد کس کی ہے مسلمانوں کی ہے کیونکہ مسجد مسجد میں کیا ہوتا ہے ہاں؟ کہ اللہ کے گھروں کے بارے میں اللہ تبارک مطالعہ نے حکم دیا کہ اس کی تعمیر کی جائے اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اس میں اللہ والے تصویر اور تحلیل بیان کرتے ہیں تو جب یہودیوں نے توحید چھوڑ دی عقیدہ چھوڑ دیا ایک اللہ کی عبادت چھوڑ دی اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کو شریک کرنا شروع کر دیا اور ادے سلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا تو ان سے یہ امامت یہ سیادت یہ قیادت اور یہ لیڈری چھین لی گئی اسی وقت چھین لی گئی گرچہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے وادیوں کے اندر مکہ کے وادیوں میں پریشان کیے جا رہے تھے ستائے جا رہے تھے لیکن معراج کرا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اشارہ دیا کہ اب حکومت اور سلطنت دبدبہ اور غلغلہ کس کا ہونے والا ہے غلبہ کس کا ہونے والا ہے اسلام کا ہونے والا ہے مسلمانوں کا ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ مسجد الحرام مسجد الفسا پاک ہے بابرکت ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو بیاب اپنے ابزے کو اپنے بندے کو اللہ اکبر کتنا پیارا اللہ کا انداز ہے اپنے بندے کو لے گیا محمد نہیں کہا بے محمد کہا. عبدیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا یا ان کا ذکر کیا اپنے بندے کو لے گیا یعنی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد افسا تک اللہ لہو لینا من سنا جس کے ارد گرد ہم نے برکت تا فرمائی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے خود جمعہ میں ہاں مسجد اقصا کی فضیلت اور مسجد اقسا کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک اور پھر اس کی تاریخی کی حقیقت ان شاء تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہم سب کو یہودیوں کے شر سے محفوظ فرمائے آمین پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے شر سے محفوظ فرمائے اللہ ان کے مکر اور فریب سے ہمیں آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ہم اور ان کے ان کی ذریت سے ہم سب کو محفوظ فرما تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما اور ان کے چہرے کو بے نقاب کرنے کی توفیق عطا فرما ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ علیہ محمد بارک اللہ